أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث في البرع وكل برعة غلالة وكل غلالة في النار أعوذ بالله الشميل عليم من الشيطان الرجيم منوتیبارک من <تصفح> جو اللہ کی حمد و سنا کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و وسلم و سلم صلاب امنی پر ضرور کے بعد میں نے پڑھی ہے آپ سب کو یہ عائد بھی معلوم ہے اس کا مفہوم بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا تاکہ وہ عبادت کے مراحل کی تکمیل کرے اور ہم پر بھی فرض کیے کہ ہم بھی اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور کوئی انسان اور جن ایسا نہیں ہے جو اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا روزے وہ بھی اجتماعی عبادت ہے کہ جو اس اعتبار سے تو بالکل انفرادی ہے کہ روزہ ایک خفیہ معاملہ اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون شخص روزے سے ہے کسی شخص پر کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ روزے سے ہے بعض اوقات ایک بے روز آدمی چہرے سے بہت کمزور اور بھوک اور پیاز کی نظر آتا ہے اور ایک روزے دار حجاش بدشاس نظر آتا ہے علما نے نے یہی کہا کہ شاید اس کا یہ خفیہ ہونا ہی یہ راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افومولی و انجیب روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا جبکہ ہر عمل اللہ کے لیے ہے جو بھی عبادت کے حکم میں داخل ہو وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاط ہو اللہ کے راستے میں قتال ہو صدقہ اور خیرات ہو وہ ہنس کر کسی مسلمان سے اس لیے ملنا ہو کہ وہ میرا وہ بھائی ہے جو انشاءاللہ آئندہ دنیا میں بھی جنت میں میرا بھائی ہوگا اور کسی کافر کو ملتے وقت دل کا جوش اور غصے اور انتقام کے ساتھ ابل پڑنا اس لیے کہ یہ دنیا میں بھی ہمارا دشمن اور اللہ کا دشمن ہے اور آخرت میں بھی یہ کبھی ہمارے ساتھ نہ ہوگا یہ عین عبادت ہے اور عبادت کے سارے کام اللہ ہی کے لیے پھر روزے کی یہ خصوصیت یہی کہا گیا ہے جس طرح سارے گھر یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اور وہ مسجد جو ادھر ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے وہ جو ادھر ہے وہ بھی ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں مگر بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہا گیا یہ خاص ہے یہ اس کا اکرام ہے یہ اس کی شرافت ہے اس کا مقام ہے اس مسجد پر آپ بیت اللہ لکھیں گے تو فساد ہو جائے گا لوگ دوڑے دوڑے آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں یہ کس نے لکھ دیا یقیناً کوئی برداشت نہیں کرے گا کیا یہ بیت اللہ نہیں ہے بحیس اللہ نہیں ہے وہ نسبت خاص ہے ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہے مگر روزے کا خفیہ ہونا کسی کو معلوم نہ ہو سکنا کوئی میٹر نہیں ہے کہ لگا کر دیکھ لیا جائے کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں روزہ کسی نے جان بوجھ کر افطار کے بعد ایک گھونٹ بھی پانی کر پی لیا وہ بے روز ہے اور اس پر لگاتار دو مہینے روزے رکھنے کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور اگر اس نے مزاق سے ایسا کیا ہے کہ کیا ہے روزہ وغیرہ تو وہ قافر بھی ہو سکتا ہے منافق بھی ہو سکتا ہے بڑا کچھ ہو سکتا ہے تو یہ روزہ اللہ تعالی کے حکم سے حرام کرنا چیزوں کو اپنے اوپر اللہ کے حکم سے حلال کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے یہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے آپ دیکھیں مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کے مسلمان اس وقت ان کا زندگی کا نظام ایک ہے نظام الاوقات اللہ نے ایک کر دیا ایک وقت اس سے کھانا کھاتے ہیں اور ایک وقت سب دوبارہ کھانا کھاتے ہیں اور نمازوں کے لیے جمع ہوتے ہیں اور قیام کرتے ہیں اور یہ کچھ خبری آ چکی بخاری المسلم کی صحیح عدیظ میں من ساما رمضان جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتسابہ ایمان کے ساتھ وہ رمضان کی کوئی بنیاد اپنے سینے میں رکھتا ہے دل و دماغ کے اندر اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کو پہچان کا مانتا ہے اور اللہ تعالی کی ذات اس کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے احکامات پر چل رہا ہے عبادت کا پورا شعور رکھتا ہے احتساب اور اپنے اعمال کو جن چن کر اور ان کی گنتی کرتے ہوئے نیکی کے اعمال کے طور پر جنت کے لیے اپنا انتظام کر رہے ہیں اور ان اعمال میں سب سے بڑھ کر یہ پرواہ کرتا ہے کہ یہ آسمانی ہدایات کے مطابق ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کی ہے اس کے اندر ہوں میرے امال تو یہ شخص جو ہے غفر پھر ما تقدم من امن اس کے رمضان سے پہلے جتنے گناہ سے اللہ نے سب معاف کر دی اور اسی طرح من کاما رمضان جس نے قیام کیا رمضان کا راتوں کا قیام بھی وہی خوشخبری لیے ہوئے جو دن کا سیام ہے بلوت سیام اور قیام کا دامن چولی کا ساتھ ہے یہ توڑا نہیں جا سکتا من کاما رمضان ایمان و احتساب کو وہ بھی رڑا ہوگا تقدم من اس کے پہلے سب گناہ ماغ یہ دونوں بخاری اور مسلم کی متفقن عالیہ روایات تو یہ ایک اجتماعیت ہے ایک نظام حیات ہے ایک زندگی کا بہترین انداز ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمان اختیار کی ہیں اس اعتبار سے رمضان بلا شبہ ایک اجتماعی عبادت ہے اور مسلمانوں کو ایک مرکزیت دیتی ہے نماز مسلمانوں کو ایک مرکزیت دیتی ہے ایک مسجد کے اندر اکٹھے ہونا ایک خطہ کو مخصوص کرنا عبادات کے لیے مسجد اسی کو کہتے ہیں گھر میں اور مسجد میں یہی فرق ہے کہ مسجد مخصوص ہے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ غیر کو نہ پکارو خبردار صرف ایک اللہ کو پکارو یہ مساجد جو ہیں یہ وہ ٹکڑے ہیں زمین کے اسی طرح سے باہر بھی مٹی ہے یہ کوئی مٹی خاص تو نہیں پہلے عام کی مسجد قرار دینے سے پہلے اب خاص ہو گئی یہ مقام جو ہے مخصوص ہو گیا اللہ رب العزت اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ کرنے کے واقع یہ مقام مخصوص ہو گیا یہ مسجد کہلانے لگی اب اس کی شان کیا ہے کہ اس مسجد میں دیکھو کوئی اپنے سودا کو بیچنے کے لیے اعلان کرتا ہے کہ میرے پاس انگور ہے بڑے بہترین قسم کی کھجور آئی ہے وہ اتنے روپے کلو دیتا ہوں جو جو لینا چاہے مجھے اپنا نام دکھا دیتا کبھی بد دعا کی اجازت نہیں ہے اہل اسلام کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرا پر رحمت للعالمین ہے اور وہ کسی کو بھی کبھی رحمت سے محروم کرنے والے نہیں ہیں وہ رحمت دین نعمت دے کر بھیجے گئے اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اللہ کے دین اور لوگوں کو جنت کا راستہ دیتے رہے ان کا حکم رحمت للعالمین کا حکم ہے اس کے لیے دعا کرو اور یہ کہو یہ دعا ہی ہے کیا کہو کہ اللہ تیری تجارت میں نفا نہ دے اور اگر کوئی گمی ہوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے اور لوگوں میرا یہاں پر تھا پڑا ہوا محمد پر کسی نے دیکھا ہو کالے رنگ کا ہے اور اس کے اوپر دو بٹن لگے ہوئے ہیں وہ سنہرے رنگ کے اس کے لیے دعا کرو یعنی یہ کہو اللہ کرے تیری چیز تجھے کبھی نہ ملے یہ محمد فرمارے صلی اللہ علیہ و وسلم رحمت اللہ عالمی فرمارے کیوں لم تو بنا لی بازا مسجدیں اس لیے تو نہیں بنی کہ اب بنے گا ان بھائیوں کا جن کی جیب میں سے موتی کی بولتی ہے میرا کھی بولتا ہے جن کی جیل میں بولتے ہیں ان کا کیا بنے گا مسجد کے اندر یہ گناہ ان تک محدود نہیں ہے یہ گناہ جو ہے سب کو تکلیف دینے والا ہے تراوی کی نماز ہے فرض نماز ہو رہی ہے لوگوں کی توجہ تقسیم ہو جاتی ہے اور پھر بیت اللہ میں جو تماشا ہوتا ہے وہ یہ کہ بوڑھا آدمی حج کرنے کے لیے گیا بابا کو موبائل دے دیا آج تک کبھی سنا نہیں تھا موبائل کا نام سادہ سا آدمی ہے نہ اسے کھولنا آتا ہے نہ بند کرنا آتا ہے دو بٹن بتا دیے کہ اگر بینک آئے تو یہ بٹن دباؤ کے بات ہو جائے گی پھر یہ زمانہ بند ہو جائے گا وہ بھول جاتا ہے بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے وہ سیکھی کی جاری کیا بنے گا ہمارا ہم کتنے غیر سنجیدہ ورنہ اللہ تعالیٰ کا دین کتنا سچا ہے اور اس کی حقانیت تو صرف حاج روزہ اور نماز ہی ثابت کر رہے ہیں آپ دیکھیں زکات کا معاملہ ذرا فرق ہو جاتا ہے کیونکہ زکوت جب اسلامی اسٹیٹ قائم ہو سلطنت قائم ہو اور وہ سب سے زکاط اکٹھی کر کے لوگوں میں تقسیم تھے تو پھر اس کا حسن پوری طرح عیام ہوتا ہے ان حالات میں جب کہ وہ اجتماعی عبادت سے محروم ہو گئی کفر کے نظام کے ہمارے اوپر مسلط ہونے کی وجہ سے اس میں وہ حسن باقی نہ رہا مگر حج کا حسن روزے کا حسن نماز کا با کا حسن یہ ایک ایسا حسن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ امت ایک نظام میں جڑی ہوئی ہے یہ امت اللہ کی عبادت کے لیے ایک جماعت بنائی گئی ہے اور ہمیں جماعت سے جڑتا رہتا ہے گفوار جل جل مرتے ہیں ہماری اس اجتماعی عبادات کو دیکھا ان کو بھی یہ پتا ہے کہ کہیں یہ عبادت کرنے والے کتنے مسلمان ہیں اربوں خرگو مسلمان اربوں مسلمان تو ہیں اگر یہ جڑ گئے کہیں اس بنیاد سے جس بنیاد پر یہ عمل کر رہے ہیں تو کیا بنے گا بلک کفر کا نام نہیں دنیا پر رہے کفر کا نام نہیں رہ سکتا کافر کی مجال نہیں کے قدم جما سکے اس منظم امت کے تحت جس کو پوری امت تو اللہ حج اور عمرے میں ایک مقام پر جمع کرتا ہے کوئی دنیا کی تہذیب کوئی دنیا کی تنظیم کوئی دنیا کی فکر کوئی دنیا کی کوشش کبھی بھی کسی قوم کو یوں جمع نہ کر سکے نقل کرنے والوں نے نقل کی خود برباد ہو گئے یہ اجتماع دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا اگر امیر المیند ایک ہو تو کیا اس کا کھلا امکان نہیں ہے. یہ اس کی دلیل نہیں کہ ان کا امیر المن ایک ہو سکتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ حج میں گوشمالی نہیں کیا کرتے تھے لوگوں میں بڑے بڑے امیر بھی حج میں حاضر ہوتے تھے کتنا بہترین حاضری کا انتظام فرمایا اللہ ہے اور اس گھر کو دیکھیے کبھی خالی ہوا انسان ہے کہ اپنے پیسے خرچ کر تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے کیسے تڑک تڑک کر وہاں پہنچ رہے ہیں اور روزے کے لیے دیکھیے کس طرح ایک نظام حیات ہے اس وقت پوری مسلمانوں کی امت کے اندر ایک نظام حیات کھانے کا وقت ایک کھانا حرام کرنے کا اپنے اوپر وقت ہے پھر دوبارہ حلال کرنے کا وقت ہے یہ سب عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے اور ہمیں جماعت کا احساس دلانے کے لیے تھا لا القو تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہیں عبادت کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے عبادت کسی کا نام ہے تقوی کا تقوی کی تاریخ جو علماء نے مختصر ترین کی وہ یہ اللہ کے عوابط اللہ کے حکم ماننا اور اللہ کے نواہی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا اس کا نام ہے تقوا رسمن نہیں ایمان و احتسابہ ایمان کے ساتھ اور ان اعمال کو اپنا ایک گنتی شمار کرتے ہوئے بالکل اس کے بارے میں حساس ہو کر کہ یہ اس کی مرضی کے مطابق ہو جس نے ان کو فرض کیا والد اللہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اعلی ماہ کو جس طرح اس نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے ہدایت کی اپنی مرضی سے نہیں روزہ اللہ کی بڑائی نہیں کوئی ہے حرام کر سکتا کوئی ہے حلال کر سکتا کوئی بھی نہیں کسی نبی اور رسول کو بھی اختیار نہیں علیہ سلاتو السلام اللہ ہی کا صرف اختیار ہے حق اسی کا ہے کہ وہ جب پانی اور کھانے کو بھی حرام کر دے جو عام حالات میں ہم کھاتے ہیں. ہر قسم کی خواہش شہوت کو حرام کر دے رہے. تو اسے حرام سمجھ لیا جائے جس وقت حلال کرتے تو لپک کر اسے اپنے منہ میں ڈال لیا جائے اپنی کمزوری کا اعلان کرتے ہوئے لا یزال الناس کی خیریت لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے ماں آج الفکر جب تک روزہ اختار کرنے میں جلدی کریں گے دیر نہیں کرنی بڑا ہی نہ آ جائے دل میں ہم اللہ تیری عبادت کا حق ادا کر نہیں سکتے جتنی تیری نعمتیں ہیں ہم پر جس قدر تو ہمیں بخشتا ہے اور جس قدر درگزر کرتا ہے اللہ اگر پکڑنے پر آزاد اللہ اگر کیے پر پکڑنا شروع کرتا تو زمین پر کوئی ایک دام کا ایک جان کا دن چھوڑتا تو اے اللہ میں لپک کر تیرے رزق کو منہ میں ڈالتا ہوں کہ مجھ میں کوئی قوت نہیں ہے تیری عبادت کا حق ادا کرنے کی تو نے آسانی بھیجی میں سب سے پہلے آسانی لینے والا ہوں میرے بھائیوں اگر کہیں امت روزہ رکھنے والی کتنی مسجدیں ہیں جو بھر گئی ہیں جن میں پہلے نمازی نہیں ہوتے تھے آج وہ لبا لب الب بھری ہوئی کتنے روزے دار ہیں امت پوری نے ایک رنگ اختیار کیا ہوا حج کو دیکھو تو آج بھی ابھی رمضان کا آخری دھاکہ شروع نہیں ہوا تو بیت اللہ اس طرح بھرا ہوا ہے کہ بالکل مطاف ابلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ سر چھوٹے بڑے ہیں لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اوپر کھڑے ہو کر دیکھیں نا بیت اللہ کے آپ کو متاث ابلتا ہوں نظر آئے اوپر نیچے گھومتا ہوں اتنا انسان ہے اخار کو یہ یقین ہے کہ جس دن اس امت کو وہ بنیاد سمجھ آ گئی جس پر یہ ان عبادات کو ادا کر رہی کو کسی کو چھوڑے گی نہیں کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے گا یہ اتنے بڑے اصولی فکر پر ہے یہ اس قدر با مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور اس طرح اپنے ہدف کی طرف جنت کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ یہ تو اتنا متاثر کریں گے دنیا کو کہ وہی حال ہوگا جو یوں آنے ریڈنے کا طالبان کے جیل میں ہوا ہے مگر افسوس شدھا افسوس کہ امت میں اس چیز کی کمی اس قدر زیادہ ہے اس قدر زیادہ ہے کہ وہ تقریباً اس بات سے بے مہرب ہو چکی ہے خوب کہا شخص البانی رحیم اللہ نے مجھے ان کے الفاظ اب بھی سنائی دے رہے ہیں اور بہت سے علماء نے یہ بات کہ کفار لا الہ الا اللہ کے اسلام میں اس لیے داخل نہیں ہوتے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا مطالبہ کرتا ہے اللہ کی عبادت کیا ہے کیونکہ عبادت کرنے والا نمونہ اللہ کے رسول کی شکل میں ان کے سامنے تھا اور اس کے سچے متبعین کی شکل میں وہ ایک جماعت کو لا الہ الا اللہ کا عملی مفہوم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. انہیں پتا تھا کہ دنیا کے ہر الہ کی عبادت چھوڑنا پڑے گی عبادت کے ہر رنگ کو اللہ کے لیے خاص کرنا پڑے گا اور پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک دستور اور ایک طریقے اور ایک دین پر ہوتا ہے ہمیشہ ہر معاشرہ ایک دین پر ہوتا ہے اس دین کو چھوڑنا پڑے گا اگر کہ اس دین کا نام اسلام کیوں نہ رکھ لیا گیا ہو مگر وہ دین اصل آسمانی دین نہیں ہوتا وہ عوام کا بنایا ہوا دین ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا دین ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہر وقت میں مسلمان ہی بلو ہوا تم ما کو بول مسلم مل اللہ نے تمہارا نام مسلمان ہی رکھا ہے پہلے کتابوں میں بھی اس کتاب میں ہر نبی اسلام پر ہی مبوس ہوا اور پھر ہر نبی کی امت جو ہے علیہ الصلا وہ اسی طرح سے بگڑی جس طرح نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بگاڑ آیا اور آپ نے اس کی خبر بھی دے دی تھی کہ یہود و نصارہ کی طرح تم بگڑو گے اگر وہ کسی جانور کی بل میں گھستے ہیں تو تم بھی گھسو گے وہی ہو گیا آج ہمارے ساتھ بھی جب کسن مسلمان ہوا یعنی عیسائی ہوا اس وقت تو مسلمان وہی تھے اللہ اور عیسائی علیہ اسلام کو اللہ کا رسول یرو اللہ کہتے تھے اب یہ شخص عیسائی ہوا تو عیسائیوں کو بڑی عزت مل گئی بے شمار عیسائی دنیا میں ہو گئے فلسطین کے اندر بے شمار عیسائیوں کے عبادت خانے بن گئے مگر اس حبیص نے عیسائیت کے اندر عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ داخل کر دیا یہ وہ کام اس نے کیا جو عیسائی ہوئے بغیر نہیں وہ کر سکتا تھا اسی طرح آج مسلمانوں میں اسلام کے نام پر جو کچھ داخل ہو چکا ہے اگر آپ آسمانی اسلام کی پیروی کریں تو یقیناً آپ کو نظر آئے گا کہ پورے معاشرے کے ساتھ لڑائی ہے یہی وجہ ہے جکھن پانی کہتے ہیں کہ وہ لا الہ اللہ جلد پڑھ کے داخل نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ کیا کیا, کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی لا الہ اللہ آج لا الہ اللہ پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا بہت سے وہ لوگ ہیں جو بے بہرا ہے جہالت سے نیت کے نیک ہے جہالت میں اور جس کو وہ توحید سمجھ رہے ہیں وہ تو شرک ہے اصلن جس کو وہ اللہ کی عبادت سمجھ رہے ہیں اصلاً وہ غیر اللہ کی عبادت ہے اسی لیے فرمایا ملم یادا یعنی بخاری اور مسلم کے متفقنہ علیہ روایت ملم یادا جس نے نہ چھوڑا پولدھوز جھوٹ بات کو جھوٹ قول کو ول عمل اور اس عمل کو جو جھوٹی بات پر مبنی ہے جس عمارت کی عمل کی عمارت کی بنیاد جھوٹی بات کی اینٹ پر ہے اس کے آمال جتنے دین کے نام پر ہیں وہ سب جھوٹ کی اینٹ پر استوار ہوئے اور اس کا قول جھوٹ ہے پلئی سا للہ حاجر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اے یاد آم و شرابا یہ اپنا کھانا چھوڑ دے اپنا پینا چھوڑ دے بھوکے پہ آتے رہنے سے اللہ تبارک مطلب اعلیٰ کی سلطنت میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ تمہارے بےزید ہونے سے اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی واقع ہوگی ان سب فروغ ومن سل اور دی اگر تم سارے کے سارے کافر ہو جاؤ اللہ فرماتا ہے اور جتنے بھی زمین میں سب کفار ہو جائے تو اللہ پھر بھی الغنی ہے الحبیب ہے تو سارے کے سارے مسلمان ہو جائے تو اللہ کی فلنت سے کوئی اضافہ نہیں بھائی جاہدوں جو محنت کوشش عبادت کرتا ہے جاہدی اپنا بھلا کرنا اللہ پر کیا احسان ہے تو میرے بھائیوں عزیزوں کو مصیبت یہ ہے کہ کالے دور آج پھیل چکا اور کالے دور پر عمل پھیل چکا رسمی دین ہے رسمی اسلام ہے رسمی حج ہے رسمی روزہ ہے الا قلیل رسمی نماز حقیقی نماز اگر ہوتی حقیقی روزہ ہوتا حقیقی حج ہوتا تو آفیہ صدیقی آج بھی کاسروں کے پاس اس حال میں پڑی ہوتی کہ اس کا ناک توڑ دیا گیا اس کے چہرے پر پلاسٹک سرجری ہو چکی ہے اور اس کی ماں کو دکھائی گئی اس کی تصویر تو اس نے کہا میں اس عورت کو نہیں پہچانتی اتنا ظلم میری ایک بیٹی کے ساتھ آپ کی ایک بہن کے ساتھ اور ہم زندہ ہوں ہے ہے ہماری زندگی پر اور فاطمہ خاطم لکھے ابو غریب کی جیل سے کواری بچیوں نے یہ لکھا کہ ہمارے پیٹ کاپروں کے بچوں سے بھرے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی اپنے مسلمانوں اب افسوس کہ امت کے اندر عقیدہ ختم ہو گیا الا اللہ من منسامہ رمضان ایمان کا احتسابہ وہ کہاں سے ڈھونڈ کر لائے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ بولنے رکھے جیسے نیک شمار کرتے ہوئے عبادت تسلیم کرتے ہوئے عبادت جب ہم نے کسی عمل کو عبادت سمجھ لیا ہمیں پتہ ہے کہ یہ عمل صرف اللہ ہی کا حق ہے مقرر کرنا کیونکہ عبادت کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو مقرر نہیں کی اللہ کے نبی علیہ السلاط والسلام نے عبادات کے طریقوں میں ایک سوچا بھی اپنی طرف سے داخل نہیں کیا اب سب کو یاد ہے کہ شہد کے لیے قسم اٹھا لی کہ میں شہر کبھی نہیں کھاؤں گا اپنے اوپر حرام کیا مالک نے کیا فرمایا آپ حر کیوں حرام قرار دیتے اللہ نے حلال کیا معلوم ہوا کہ جس کو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اگر ایمان ہمارے اندر ہے ایمان تو احتساب یہ ہوگا کہ ہم اپنی گوشت گوشمالی کریں گے کہ یہ عبادت کا انداز بھی وہی ہے جو اللہ ترسول دے کر گیا سلاۃ اسلام ملاوٹ شدہ جو اس میں چیزیں ہیں وہ پھینکیں گے نکال نکال کر یہ اتنی سی کیوں نہ رہ جائے یہ خالف تو ہو اس میں جو بھی شامل ہوا ہے اس کو نکال پھینکنا ہوگا اور ساری زندگی قبر تک یہ کوشش جاری رہے گی کیونکہ ہم جس قوم کے اندر آنکھ کھول رہے ہیں اور جس میں زندہ ہے اس میں رتب بری طرح داخل ہو چکی ہے حقیقی اسلام پردیسی ہو گیا اگر اگرچہ یہ بتایا بھی جائے تو لوگوں کے کان پر دور ہی نہیں تھی کیا وفاق المدارس کے بن بفاق المدارس کے ڈھائی ہزاروں لماج احناف کے پاکستان کے احناف ہنفیوں کے بڑے بڑے مفتیوں جن میں مفتی نظام الدین شام غئی رحیم اللہ رحمت السیہ بھی موجود ہیں اور اسی طرح سے سعودی عرب کے بڑے بڑے ذیلوں علماء اور دنیا بھر کے مسلمان علماء اظہر یونیورسٹی کے فلاں یونیورسٹی کے فلاں کے اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے لال مسجد سے مولوی عبدالعدیز صاحب نے ستر علماء نے فتوا دیا پانچ سو علماء نے دستخط کیے اخباروں کی زینت بنا سب سے سب کو یاد ہوگا یہ ایک باقاعدہ وہ خبر ہے جو کو پہلی جا سکتی اخبار نکال کر دیکھ لیں پرانے اس نے کیا فطوع دیا کہ وانا میں جو فوجی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں امریکہ کی حمایت میں کوئی مسلمان ان کا جنازہ نہ پڑے مرنے کے بعد اور کوئی عالم ان کا جنازہ نہ پڑھائے یہ مولو عبدالعزیز صاحب نے لال مسجد والے میں ستر علماء نے ستر علم مسجد کے اندر فتوا دیا تھا اور پانچ سو نے اس پر تعید کی اور سلطن مدارس کے ڈھائی ہزار علمات پھر اہل حدیث کے پانچ بڑے علماء سرحد کے اور تمام حالاتیوں کے پاکستان کے علماء سعودیوں کے بے شمار علامات اربوں کے جہادی اور غیر جہادی غیر جہادی کے اعتبار سے جو شہروں میں رہتے ورنہ وہ بھی جہادی ہے جو جہاد کی حمایت میں سب نے یہ فتوا دیا اور آج بھی وہ فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو چھاپنے والے سب سے پہلے جو اخبارات تھے ان میں رضوا اخبار داوا والا شاد کا یہ فتویٰ لوگوں کو بھول چکا عبدالعزیز زورستانی آج بھی زندہ موجود ہے موجود ہیں پشاور میں عبد السلام رسطمی بوڑھے آدمی ہیں بہت بڑے عالم ہیں دو ہزار بڑے علمات تفصیل میں ان کے شاگرد ہیں یہ تفصیل میں اللہ کی ایک نشانی ہے اتنے بڑے عالم ہے بڑے بڑے علمات سرحد کے انہیں سے پڑے ہوئے شیخ حبید اللہ اور اس کے بعد کیا تھا کون تھا ہاں اب غلام ولا رحمتیں جو اتنے بڑے عالم ہیں کہ شیخ زبیر بھی کہتے کہ میں نے انہیں شیخ بدی الدین راش جی کے برابر عالم پایا ان علماء کا فتویٰ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے غزل اخبار میں سب سے پہلے چھاپا کہ جو کوئی بھی پولیس والا یا فوجی امریکہ کی حمایت میں مسلمانوں کے ساتھ لڑتا ہے وہ مرتب ہے اس کی بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اور وہ اسلام سے نکل گیا ہے اور اس کی گولی سے اور اس کے جنڈے سے مرنے والا مسلمان جو مسلمانوں کی حمایت سے امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے وہ شہید ہے اور جو کوئی حمایت زبان سے بھی کرتا ہے امریکہ کی مسلمانوں کے مقابلے میں وہ مرتد ہے دائرۂ اسلام سے خارج ہے کیا کوئی خطرے کا اثر ہوا کوئی بھی اثر نہیں ہوا چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے مشرق سے لے کر مغرب تک ان شراب ہوتا مسجدوں سے لوگ باہر نکل آتے گھروں سے باہر نکل آتے فوجی اس طرح سے استعفے دیتے کہ فوج میں کوئی باقی نہ رہ جاتا سوائے مرکزوں کے سوائے بائیمانوں کے اور جو فوجی ایسے تھے کہ ان کی عورتیں دیکھ تھی ان کی عورتیں ان سے برات کا اعلان کر دیتی کہ اگر کسی فوج میں ہو جو امریکہ کی حمایت کر کے مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے تو ہم تمہاری بیویاں نہیں ہیں ہمارے علماء کا پتوا آ چکا اور چہر یہ تھا کہ بچے اگر ان میں کوئی مر گیا تھا تو ان کی جائیداد انکار کر دیتے کہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے لا یریسر ول القاطر المومن مومن ال کافر کا اور کافر مومن کا وارث نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہ ہوا ان علماء کو اگر ان کی زیادہ قوت تھی تو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہم حمایت کرنے والے سب جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں انکلا کیوں نہ برفا ہوتا اگر ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تو آسمان سے فرشتے نازم ہو جاتے ہیں اس فتوے کا ذرا بھی اثر نہ ہوا الا قلیل یہاں تک کہ آج ایک عالم جو کہ بڑا توحید والا ہے درد کے بعد ایک ہمارے ساتھی نے اس کو الگ لے جا کر پوچھا کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے کچھ شریعت مانگ رہے ہیں اور کچھ ان کو مار رہے ہیں یہ دونوں ہی مسلمان بھائی ہیں یا ایک کفر پر ہے ایک اسلام پر ہے یا ایک باغی ہے اور ایک سالے مسلمان ہے سوچ کر کہنے لگا آپ بتائیے جرس نہیں پتہ نہیں کس چیز کا ڈر لگ گیا ان کو کیا ہوں گے یق سبو اکلئی قبول ہر آفت کو اپنی اوپر آتے ہوئے دیکھتے یہ منافقین کی پہچان ہے میں نے منافق نہیں کہہ رہا ہے یہ پہچان ہے اور ان میں یہ پہچان نمایاں ہوئی مسلمان میں نفاذ آ سکتا ہے وہ کب پورا منافق ہوا یہ اللہ کے سفا کو نہیں جانتا یہ نفاذ ہے یقیناً اتنا خوف امریکہ کا یہ سبون عق اللہ سید اریف ہر آسط سمے کے ہمارے اوپر آ جائے یہ بچ جاؤ بحظر ہو اس سے بچ کا طلح اللہ اللہ انہیں حالات کرے کدھر گھرے جاتے جب اس سے جرس پکڑی اس نے کہا نہیں آپ بتائیے میں نے ایک طالب علم آپ سے پوچھ رہے تو دونوں مسلمان بھائی ہیں یہ حال ہے اسلام آباد میں عورتیں بچیاں قتل کر دی دارالسلام میں کوئی شخص عالم تقریر کرنے کے لیے آیا اور تقریر نے بڑے زور کے ساتھ کہا کہ یہ وہی معاملہ ہے جو معاملہ حسین اور یزید سے تھا ردی انداز ہوگا یہ فتنے کا اثر ہے انہی کے اولا بار نے پتوا دیا ان کو دین سمجھ آ چکا ہے یہ سمجھ آ کر بھول گیا اللہ جان میں کیا ہوا بحر اللہ اگر یہ روزہ مشرق سے مغرب کر تو ایک نظام اس امت کو دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کفار کو کہ اگر ان میں کوئی دین کو ماننے والے اور منوانے والے علماء نکل نکلا ابن تعلیہ جیسے محمد بن عبد الوہاب جیسے رہی اللہ شہبی مالک اور حنبل جیسے ابو حنیفہ جیسے ہو محلہ تو یہ لے دے جائے گا ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکے گا مگر افسوس کہ ان کے اندر شعور کے بغیر عبادات ہیں تو عبادت تبھی عبادت ہے اللہ اللہ کو مدد جب شعور کے ساتھ ہو جب شعور نہیں ہم کیا کر رہے ہیں جب ہم اللہ کے حلال اور حرام کے اختیارات کی مشق کر رہے ہیں پورا مہینہ مشق کروائی کہ مشق کرو کہ حرام اور حلال صرف اس کا اختیار ہے تو ہم نے غور نہیں کیا کہ معاشرے میں صرف کسی کے حلال و حرام چل رہے ہیں یا مولوی اور درویش کے حلال و حرام اور اسمبلی کے مقرر کردہ حلال و حرام چل رہے ہیں اگر اللہ کے مقابلے میں مولوی اور درویش کے حلال و حرام بھی چل رہے ہیں اور اسمبلی کے مقرر کردہ حلال و حرام بھی چل رہے ہیں تو پھر ہمیں پہچان ہونی چاہیے کیونکہ پہچان کے بعد علاج ہوتا ہے اگر ایک آدمی تشخیص نہیں کراتا تو اس کی موت اس بیماری سے ہو کر ہوگا کر مرنا یقینی ہے تشخیص سے گھبراتا ہے جاہر انسان اسے ہر ڈاکٹر یا ہر پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے کہ آپ کی علامات خطرناک ہیں آپ دن بدن دل گھنٹے چلے جا رہے ہیں آپ چیک اپ کرائیں آپ اپنے سب تمام ٹیسٹ کروائیں وہ چیک اپ نہیں کرواتا چیک اپ کروائے گا تو علاج کی فکر ہوگی میرے بھائیوں ہم علم حاصل کریں گے جہالت حالت دور ہوگی تو پتہ چلے گا عبادت کہتے کسی ہیں اور عبادت کا مخوب کیا عبادت, عبادت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی بجالانے کے پیمانے اسے الہ واحد ماننے کے بعد آسمانی پیمانے ہو پہلی تو اس کی پہچان ہے اس کے افماء اس کی صفات اللہ کی علوہیت جو اس کا حق بنتا ہے پوری کائنات اس کی گواہی دے رہی ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے وہ مشکل کچھ ہے وہی سب بندوں کو بنانے والا ہے بنانے والے سے بھی زیادہ کبھی کوئی جانتا ہے جو دنیا میں مشینری بناتا ہے وہ اس مشینری کے لیے کوئی اصول مقرر کرتا ہے کہ یہ بالکل صحیح چلتی رہے گی اس کا تیل پانی وقت پر بدلتے رہو اور اس کی غذا مقرر کرتا ہے یہ موبائل اس کی غذا ہے پیٹرول اس کی غذا ہے اور اس کا راستہ مقرر کرتا ہے کہ اسے استعمال کس مقصد کے لیے کرنا ہے اب کوئی کار لے کر اس کے پیچھے ہل باندھ دے تو یہ کار تباہی ہو جائے گی یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ اس مقصد کے لیے بنائی نہیں گئی اس طرح ایک آدمی اگر کے انسان ہو کر غیر اللہ کی عبادت کرے وہ دنیا میں بھی تباہ ہوگا اور آفت میں بھی تباہ ہوگا اسی طرح سے ایک غذا مقرر ہے کار کے اندر بجائے پیٹرول کے پیٹرول والی کار میں ڈیزل ڈال دو برباد ہو جائے گی اس کی غذا پیٹرول تھا تو اللہ تعالی نے جہاں جسمانی غذا ہمارے لیے دودھ بنایا گائے کا پیشاب بھی بنایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روحانی غذا اللہ کی عبادت مقرر کی غیر اللہ کی عبادت نہیں غیر, غیر اللہ کی عبادت اس طرح ہے کہ کوئی پشاب پیے گائے کا اور دودھ پھینک لے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ وہ اپنے دل کو دماغ کو روح کو جو غذا دے رہا ہے وہ فلید غذا دے رہا ہے پاک غذا وہ ہے جو آسمان سے وہی محمد پناہ صلی اللہ علیہ و کا طریقہ اسی طرح سے اس کے تیل پانی کو بدلنا ہے وہ یہی ہے روح کو زندہ رکھنے کے لیے یہ روزہ حج جگہ جیسے بدن کی حفاظت کی جاتی ہے کبھی ناشتہ چل رہا ہے کبھی افطاری چل رہی ہے کبھی ذرا سی بیماری گولیاں چل رہی ہیں کبھی صرف پیے جا رہے ہیں اس طرح بیماریوں کے علاج بھی ہیں روحانی بیماریوں کے تو آج و سنت اس سے بھرا پڑا ہے تو میرے بھائیوں اوکاش کہ روزے کو ہم سمجھتے کہ روزہ ہے کیا یقیناً ہم رمضان کے اندر اور رمضان کے بعد اپنے اندر تبدیلی واقعات ہوتی ہوئی دیکھتے حامد محمود صاحب نے ایک حدیث سنائی یقیناً وہ آج کل حادیث میں تصحیح اور تذریف کا بڑا خیال رکھتے ہیں مصنب احمد سے عبد نے روزہ داروں کے لیے خوشخبری کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزہ ایک تو میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا تو جب سارے امال اس کے لیے اس کو خاص اپنے بھی کہتا نہ جانے اس کی جگہ کیا ہوگی ریان ایک دروازہ ہے جنت کا یہ بھی بخاری پنجو کی روایت ہے وہ صرف روزہ داروں کے لیے کھلے گا اور پکارے گا کدھر ہے روزہ دار روزہ دار جب گزر چکے گے تو دروازہ بند ہو جائے گا یہ حدیث جو ہے اس میں چار چیزیں بیان ہیں ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو پیدا ہو جاتی بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی پیاری ہے یہ وہ روزہ دار ہے کہ ایمان احتساب رسمی نہیں رسمی کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس کا کیا بنے گا خطرہ ہے کہ اگر اس نے جھوٹ کی بات نہیں چھوڑی ہے اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑا ہے وہ جھوٹ شرک ہو یا اس سے کم جھوٹ ہو یہ خطرہ تمہارا لا گیا کہ اس کے بھوک اور پیاس ہے اور کچھ نہیں ایمان اور احتساب پر روزے دار اس کے اندر کی بھو اللہ کو مشق کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے دوسری بات اللہ ہر روز جنت کو سجاتا ہے روزگاروں کے لیے اور تیسری بات اللہ سرکش کی آتیزوں کو جگر دیتا ہے تاکہ نیکی آسان ہو جائے اور چوتھی بات کہ جب فضر کا چاند طلوع ہوتا ہے روزے ختم ہوتے ہیں تو اللہ اعلان فرما دیتا ہے کہ ان سب روزے داروں کو میں نے معاف کر دیا اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین